ماہ ربلّ شروع ہو چکا ہے ویسے تو تمام ایام اللہ کے ایام تمام مہینے اللہ کے مہینے ظاہر ہے کہ ہمارے دین میں کسی چیز کے منحوس ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے چاہے کوئی سات ہو چاہے وہ دن ہو چاہے وہ مہینہ ہو لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ چیزیں کچھ وقت کچھ سعتیں کچھ مہینے کچھ دن مبارک ضرور ہوتے ہیں جیسے رمضان شریف ایک انتہائی مبارک مہینہ یہ جو مہینہ ہے ربیع اس کو خاص جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی مہینے میں آپ کا وثال مبارک اسی مہینے آپ کی پیدائش صحیح اور معتبر احادیث کے مطابق پیر والے تھے اور آپ کا وسال مبارک بھی صحیح اور معتبر روایات کی روشنی میں پیر والے تھے اور مہینہ دونوں معاملے میں ربیع الا پیدائش بارہ ربیع الا اور وصال مبارک کا جو کہا جاتا ہے بارہ ربیع الاول وہ غلط ہے ہماری کئی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی پیدائش بھی بارہ ربیع الاول کو ہے اور آپ کا وصال بھی بارہ ربیع الاول کو ہے پیدائش بارہ ربیع الاول کو ہے یہ درست اور وصال بارہ ربیع الاول کو ہے یہ غلط تاریخ پیدائش کے حوالے سے بہت سی مختلف تباریخ ہمارے بہت سے محققین نے لکھی کسی نے بارہ لکھی کسی نے نو لکھی کسی نے کچھ اور تبارخ بتائی اور لطف کی بات یہ کہ کچھ نے تو ربیع الاول کے علاوہ بھی کچھ تواریخ بتائی جیسا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اپنی تحریر میں درج کیا کہ کچھ لوگ دس محرم الحرام کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پیدائش کا دن ہے اور جو عاشورہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسی لیے استعمال ہوتا ہے لیکن جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ دین ہمارا سنت پر چلتا ہے کس کی کیا رائے ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس کے ساتھ سنت نہیں ہے دو نقطے یہاں پہ ذہن میں رکھیں فرض کریں کہ ایک بات ایک تابعی کہتا ہے اور صنعت نہیں دیتا اور ایک بات اس تابعی سے دو سو تین سو چار سو ہزار سال بعد کوئی بہت بڑا عالم دین لکھتا ہے بہت بڑا محقق لکھتا ہے اور وہ بھی صنعت نہیں دیتا اب ہم سمجھتے ہیں کہ ذرا غور سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اگر دونوں روایتیں بے صنعت ہیں تو تابعی کی بات کو قبول کرنا چاہیے یا اس کے صدیوں بعد آنے والے کی بات کو قبول کرنا چاہیے میرے خیال میں اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی کہ تابعی کو دیکھنا چاہیے ہمارے پاس جتنی بھی تواریخ ہیں اس میں سوائے ایک روایت کے کہیں پہ بھی یا تو سند موجود نہیں ہے یا سند ہے تو بہت کمزور ہے اور قابل بھروسہ نہیں ہے پھر ہم بارہ ربیع الاول کو اس لیے قبول کرتے ہیں اور جمہور نے اس کو اس لیے قبول کیا ہے کہ ایک تابعی سب سے پہلے تو ذہن میں رکھے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور تابعی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور اگر کوئی ایسا تابئی ہو جو بذات خود صحابی کا شاگرد ہو تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا ذرا خود اندازہ لگائیں امام المغازی امام ابن اسحاق تابئی رحمت اللہ علیہ انہوں نے سیرت النبی کی پہلی کتاب لکھی تاریخ اسلام میں پہلی کتاب اور یہ براہ راست صحابی کے شاگرد ہیں انہوں نے کہا کہ جی آم الفیل پیر کا دن ربیع الاول کا مہینہ اور بار اب اگر وہ کوئی سند نہ بھی دیں تو باقی جتنی بھی بے سند یا کمزور سند کی روایات ہیں ان کی کوئی حیثیت ان کے کال کے سامنے رہ نہیں جاتی پھر ان کا یہ کول جو ہے یہ امام بے حقی رحمت اللہ علیہ نے بھی صحیح سند کے ساتھ بیان کیا اور ابن ابھی شیبہ رحمت اللہ علیہ نے دو صحابہ سے بارہ ربیع الاول کا تذکرہ کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی اور صنعت کے ساتھ کیا صنعت جو ہے بنیادی طور پہ صحیح تسلیم کی جاتی ہے ہاں ایک راوی پہ کچھ اختلاف رائے ہے لیکن اس سے کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ یہ جو بات ہے یہ ایک تابعی کے قول سے اس کو تقویت ملتی ہے اور پھر باقی جتنے بھی اقوال ہیں ان کی کوئی یا صنعت نہیں ہے یہ بہت وہ کمزور ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بارہ ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے یہی تاریخ ہے یہی بات درست ہے اور جمہور نے اسی کو قبول کیا ہے اگر اس کے مقابلے پہ کوئی اور تاریخ کو لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جو یہ سند ہے اس سند سے زیادہ بہتر سند لے کر آئے پھر وہ کوئی اور تاریخ کی بات کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا جو اقوال پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر اقوال ایسے ہیں جو چھ چھ سو سال بعد آٹھ آٹھ سو سال بعد ہزار ہزار سال بعد جو مختلف محققین آئے انہوں نے بیان کیے لیکن انہوں نے کوئی سند نہیں دی یا انہوں نے بہت کمزور سند دی یا ان کی سند جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی اس لیے ان میں سے کسی کا قول قابل قبول نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جمہور نے جو قبول کیا وہ یہی قبول کیا کہ بارہ ربیع الاول ہی رز ویکم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے اس کے علاوہ آج سے آٹھ صدیاں پہلے تقریباً ایک بہت بڑے محقق بہت بڑے عالم دین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے باقاعدہ ثابت کیا ہے کہ بارہ ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا ہاں پیر کا دن تھا یہ بات ثابت ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے یہ بات درست ہے لیکن بارہ تاریخ کو وصال ہوا یہ جھوٹ ہے اور ہم اس کو سریحاً جھوٹ ہی مانتے ہیں اب وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے اگر کتابوں میں لکھا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ جنہوں نے لکھا ہے ان کو معاف فرمائے اور اگر کسی نے جانتے گوجتے لکھا ہے تو اس نے بڑی زیادتی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد ایسی ہستی ہیں اس کائنات کے اندر کہ جن کی ہر عادت جن کی ہر خصوصیت باقاعدہ درج ہوئی ہے اور صحیح اسنات کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ قدمیں بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت زیادہ چھوٹے تھے نہ آپ کا رنگ بلکل دودیا سفید تھا اور نہ بہت زیادہ گندمی تھا آپ کے بالے نہ تو بہت زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے اور اکڑے ہوئے تھے آپ کو چالیس سال کی عمر میں اللہ نے مبوض فرمایا اور آپ مکہ میں دس سال تقریباً رہے اور مدینہ منورہ میں بھی تقریباً دس سال رہے کیونکہ گیارہ ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہے اللہ نے آپ کو ساٹھ اور تین یعنی تریسٹھ سال کی عمر میں وفات تھی عربی میں عام طور پر جو اس طرح لکھا جاتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ تریسٹھ ہے چونسٹھ ہے وہ عام طور پر اسی طرح لکھا جاتا ہے کہ جی ساٹھ اور تین مستند روایات سے اور احدیث مبارکہ سے اور اقوال صحابہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سر اور داڑھی میں کل بال جو سفید ہوئے تھے آخری اپنی عمر میں ان کی تعداد بیس سے بھی زیادہ نہیں تھی ہاں یہ ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو چند بال سفید ہوئے ان کے بارے میں بھی یہ کہا کہ کچھ صورتوں کے نام لیے کہ یہ صورتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ بال سفید ہو گئے ہیں کیونکہ تبارک نے بتایا اور یہ بتایا کہ ان کی وجوہات کیا تھی پھر وہاں پہ یہ بھی بتایا کہ جو نافرمان ہیں ان کے ساتھ کیا آگے پیش آئے گا اور یہ معاملات اتنے سخت ہیں حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے ان کو قرآن مجید کی نایات کو تو وہ ان کے اوپر وہ کیفیت تاریخ ہو جاتی تھی کہ آپ کے بال سفید ہوں قرآن مجید پڑھنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم بنیادی عربی سیکھیں اور جب قرآن پڑھے تو ہمیں اگر سو فیصد نہ صحیح تو ستر اسی فیصد کچھ نہ کچھ قرآن سمجھ میں آئے تاکہ جہاں پہ خوشی کی بات ہو ہمارے دل سے خوشی پھوٹے جہاں پہ کوئی خوف کی بات ہو ہمارے دل سے خوف اٹھے اور ہم اللہ کے ڈر سے جو ہے وہاں پہ اسی کیفیت میں چلے جائیں ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے تو ترتیل اور تردید کے ساتھ پڑھا جائے ترتیل جو ہے وہ یہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو ترتیل کا مطلب ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھو ہمارے یہاں کئی بار اتنی تیزی سے قرآن پڑھا جاتا ہے کہ اس کی جو ترتیل کی شرائط ہیں ان شرائط سے وہ بات باہر نکل جاتی ہے اس طرح سے قرآن پڑھنا قرآن کے گستاخی کے متراتے پھر ہمارے یہاں خاص طور پہ رمضان مبارک کے اندر کئی بار ایسی تراویح ہوتی ہیں ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مسجد میں ترابی پڑھنی چاہیے کیونکہ جی وہ ایک گھنٹے میں فارغ کر دیتا ہے اب وہ ایک گھنٹے میں کیسے فارغ کرتا ہے اگر تو وہ بہت تیز پڑھ پڑھ کے فارغ کرتا ہے ایک گھنٹے میں تو معذرت کے ساتھ اس نے بھی اور اس کے پیچھے کھڑے لوگوں نے بھی قرآن کا مذاق اٹھایا ہے ہاں اگر کوئی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی قرآن مجید تراوی کی صورت میں رمضان شریف کے پورے مہینے میں مکمل کرنا چونکہ فرض یا واجب نہیں ہے اس لیے میں چھوڑا پڑھ لوں گا اور جلدی فارغ کر رہا ہوں تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کم از کم چلیں ہر شخص جو ہے عربی نہیں سیکھ سکتا کم از کم الحمد شریف اور چار پانچ چھ سورتیں آٹھ سورتیں دس سورتیں یاد کر لیں اور ان کو ترجمے کے ساتھ اگر یاد کر لیں تاکہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں اور جب ہم پڑھیں تو ہم اس کا مطلب اپنے اوپر تاری کر سکیں جب ہم کہتے ہیں ای یا کن ابدوئی کن تو اس وقت ہم اس چیز کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ جس وقت آپ یہ تصور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں اس وقت آپ کی نماز میں کیا کیفیت ہوگی جہاں جہاں خوشی کی بات ہو سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں ان نا کل کا کمال خوشی کا پیغام ہے تو کیوں نہ ہمارے دلوں میں خوشی کے جو جذبات ہیں وہ اٹھیں اسی طرح جب ہم الحمد شریف کی آخری آیت پہ آئیں جہاں پہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن پہ غضب ہوا جن پہ عذاب ہوا جن کو اللہ نے برباد کیا تو اس کو کیوں نہ ہم پہ خوف پیدا ہو قرآن مجید کو ہمیشہ اور جو دوسری بزرگوں نے کہا یہ تو ترتیل کا حکم تو ہمیں قرآن مجید ہی سے مل گیا تردید کی جو بات ہوئی اس میں معاملہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی کیفیت تاری ہو تو اس آیت کو بار بار دہرایا جائے ایک حدیث ہماری نظر سے گزری کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے ایک آیت پہ آئے تو کچھ کیفیت سی تاری ہوئی آپ نے اس آیت کو بار بار پڑھا بار بار پڑھا بار بار پڑھا کہا جاتا کہ یہاں تک کہ بیس بار اسیت کو پڑھا اور پھر آپ آگے چلیں ہم اس کو ترتیب کہہ رہے ہیں تو قرآن کو ہمیشہ ترتیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے تو یہ جو صورتیں ہیں اگر جن صورتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہو گئے کیا وجہ ہے کہ وہ صورتیں ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ہم پہ کوئی اثر نہیں ہو اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم صرف پڑھ رہے ہیں ہم سمجھ نہیں رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے یہ جو ابھی ہم نے روایت پیش کی جو حدیث پیش کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور یہ صحیح حدیث ہے اس کے علاوہ صحابہ نے بہت سی ایسی باتیں حجم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی ہیں جن کو ہم بالکل ایک مختصر سا اس وقت پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر بھی اسی موضوع کو لے کر ہم آگے چلیں گے جو آپ کے بارے میں معلوم ہوئی باتیں احادیث مبارکہ سے صحیح سے حسن سے اور متوادر سے معتبر روایات سے ایک تو صحابہ نے بتایا کہ آپ کا رنگ گورا ضرور تھا لیکن آپ کا رنگ گورا سرخ و سفید تھا اور چمک داد انتہائی خوبصورت ہلکی سی گولائی خوبصورت چہرہ کشادہ چہرہ کھلا چہرہ آنکھیں سرمگی کہ عام حالت میں بھی ایسے لگتا تھا شاید سرمہ لگا ہوا ہے سیاہ اور بڑی بڑی آنکھیں جن میں سفیدی میں ہلکے ہلکے سرخ ڈورے محسوس ہوتا تھے سر اور داڑی کے بال کالے سیاہ گھنے نہ زیادہ گھونگھریالے اور نہ ہی بالکل سیدھے اکڑے ہوئے اور آپ کی سر اور داڑھی میں بیس سے بھی زیادہ بال سفید نہیں تھے بالوں کی لمبائی کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہیں بھی پتہ چلا کہ کانوں کی لو تک کہیں پتہ چلا کاندھوں کو چھوتے ہوئے کہیں پتہ چلا اس سے تھوڑے سے اونچے تو مختلف اوقات میں آپ نے مختلف انداز میں بالوں کی لمبائی رکھی آپ کے کاندھے چوڑے تھے مضبوط کاندھے تھے سینہ مبارک آپ کا کشادہ تھا اور جو ہتھیلیاں تھیں مضبوط تھیں ریشم جیسی نرم تھی اور پر گوشت تھی سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی ماشاء اور جب آپ چلتے تھے تو آپ تیز تیز چلتے تھے اور آگے کو جھک کے چلتے تھے اور آپ ایسے چلتے تھے کہ جیسے ڈھلان اتر رہے ہیں اور آپ کی کمر کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ایسے تھی جیسے ڈھلی ہوئی چاندی کا ٹکڑا ہوتا ہے اللہ اکبر اور خوبصورت ایڈیاں تھی جن پر گوشت کم تھا اور آپ احادیث سے پتا چلتا ہے کہ مہدی کی مدد سے سرخ خضاب بھی لگایا کرتے تھے موچوں کے بال آپ پست رکھتے تھے اس پہ ذہن میں رکھیں کہ جو سنت ہے وہ مونچھ پست رکھنا ہے مونچھ مونڈنا نہیں ہے آپ کے جو نچلا ہونٹ ہے اس کے اور ٹھوڑی کے درمیان تھوڑے سے بال تھے بس اور وہی جو تھے وہ تھے وہ سفید اور آپ کی پشت پر دونوں کاندھوں کے درمیان ایک خط نبوت کی مہر تھی اور یہ مہر جو تھی یہ اس کا جو بتاتے ہیں سائز لکھا ہوا ہے کبوتر کے انڈے کے جتنی تھی ان بالکل چھوٹی بھی نہیں تھی بہت زیادہ بڑی بھی تھی کبوتر کے انڈے یہ آپ کا گلیا مبارک بتایا جاتا ہے مزید آپ کے خصائص بے حاشا ہیں جس میں انشاءاللہ اللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے جس میں آپ کے پسینہ مبارک کے بارے میں اور آپ کے بولو براز کے بارے میں اور آپ کے لباس کے بارے میں اور آپ کی گفتگو کے بارے میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ اللہ اللہ کے دیے ہوئے توفیق کے ساتھ اگلی نشست میں ربی الاول کے یہ جتنے بھی جمعے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص جو ہیں ان کو اور خصائل اور آپ کے ہلیہ مبارک اور آپ کی عادتیں ان پہ ذرا زیادہ توجہ کی جائے کہ ان میں سے زیادہ تر چیزیں جو ہیں جو ہم کر سکتے ہیں کم از کم ان کی کوشش ضرور کریں اگر کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و معاف کرنے والی سات ہے وہ صلی اللہ عل خط کے ہی سید نولانا محمد یا اجمعین الرحیم